باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ کراچی کی طرف سے کل آپ نے حج کے محرک کا پر لیکٹر سنا جو حج سے قبل کی تیاری کا عنوان تھا کہ اس سے پہلے ہی ہم کس طرح اپنے انتظامی امور کے ساتھ فکری تیاری کا عمل کس طرح جاری رکھ سکتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں آج ہمارے لیکچر کا موضوع اپنے حج کو حج مفرور کیسے بنائیں آج کے لیکچر کے عنوان سے قرآن پاک کی آیات جو اس معاملے میں ہماری رہنمائی فرماتی ہیں سورہ بقرہ کی کچھ آیات آپ کے سامنے رکھتی ہوں الحج و اشرم معلومات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 کوئی بد کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا سفر حج کے لیے زیادہ راہ ساتھ لے جاؤ اور سب سے بہتر زیادہ راہ پرہیز ہے پسے خوش مندو میری نفرمانی سے پرہیز کرو سور بقرا کی یہ آیت ہمارے حج کو حج مبرور بنانے کی طرف رہنمائی فرماتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبرور بر سے نکلا ہے بر کے معنی نیکی کے ہیں اور جب ہم حج مبرور کہتے ہیں تو وہ حج جو نیکیوں سے بھرپور ہو جو مقبول حج کہلاتا ہے جو اللہ کے احکامات کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کو وہ حج مبرور ہے قدم قدم میں جس میں اللہ کی اطاعت اللہ کی نافرمانی سے پرہیز ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی پیش پیش ہو جس میں وہ حج مبرور ہے جس کی طرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ فرمائی ہے ہماری صحیح کی حدیث ہے کہ جو شخص بیت اللہ کی زیارت کے لیے آیا پھر اس نے نہ تو کوئی فوش شہوانی عمل کیا نہ اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام کیا تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو کر لوٹے گا جیسا پاک صاف وہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا اور یہ ہم خوب جانتے ہیں کہ لوگوں کا حق ادا کرنے کی چیز ہے ماننے کی چیز نہیں اور جو شخص دوسروں کے حق ادا کرتا ہے اللہ اس کا حق ادا کرتا ہے اللہ کا کہ گویا اس کا حق لازم ہو جاتا ہے بہت پیاری بہنوں آج کا لیکچر ہمارا اس حوالے سے ہے کہ دوران حج ہم کس طرح کوشش کریں کہ ہمارا حج حج مبرور بنے اور دورانِ حج ہمارے اخلاق ہمارے معاملات ہماری عبادات کس طرح کی ہو قرآن کی روشنی میں آیت سورہ بقرہ کی ہماری سامنے آ گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی حدیث بھی ہمارے سامنے آئی اس حدیث کی روشنی میں ظاہر سفر حج کی آپ تیاریوں میں ہیں اور حج کا سفر جب شروع ہو جائے گا اس حوالے سے اللہ کی یہ جو رہنمائی ہمارے سامنے آئی ہے کہ پمن فرض اف ہن الحج کوئی حج کا ارادہ کر لے تو اس کو کیا چاہیے کہ وہ کوئی رفس نہ کرے لاخوخ نہ کوئی فسق کا کام کرے ولا جدال اور نہ کوئی جدال کا کام کرے فی الحج حج کے دوران میں رفس کہتے ہیں بیائی کے کام کو اور سے نکلا ہے اللہ کی نافرمانی کے کام اللہ کی جو گناہ کہلاتے ہیں ان سے پرہیز کرنا اور جدال لڑائی جھگڑے کے کام ان سے پرہیز کرنا یوں دیکھا جائے تو یہ صرف دوران حج ہی نہیں ہے دراصل اللہ کی بندگی میں دے دینے کا نام ہے حج حقیقت ہماری تیاری اور تربیت کرتا ہے کہ پوری زندگی مسلمان ہمیں کیسے گزارنی ہے اس کی تیاری رب العالمین ہم سے کرواتا ہے اس کی ایک مومنانہ پریکٹس اللہ تعالی اس دورانے حج ہماری کرواتا ہے تو بالخصوص اللہ رب العالمین جب اس کے گھر کے حج کے لیے ارادے سے نکل گئے اور حج کا سفر شروع ہو گیا اور حج کا اعمال اس کے مناسب ادا کرنے شروع ہو گئے تو اس میں بالخصوص اللہ رب العالمین ہماری توجہ دلا رہا ہے کہ تمہیں یہ تین کام نہیں کرنے ہیں اور نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات فرما دی کہ جس نے ان تین کاموں سے پرہیز کیا وہ یا وہ حج مبرور کا مستحق ہو گیا حج مقبول اس نے ادا کر لیا اور اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو جائے گا اس کے گناہوں کو بخش دے گا اور راضی ہو کر اپنی جنت اسے فرما دے گا ان تین حوالوں سے جو بات ہمارے سامنے آئی اس پر ذرا غور کرتے ہیں کہ رفص بہیائی کے کام ہر وہ کام جو جذبات کو بہیائی کی طرف لے کر جانے والے ہوں ہر قسم کے شہوانی فیل گفتگو امال چاہے وہ عشاء کرائے میں ہوں یا ملن ہو بے حجابی بے پردگی اور بحثیت خواتین ہماری جو سطر پوشی سے پرے کی خرابیاں ہیں وہ بھی اس میں آ جاتی ہیں تو بے ہجابی اور بے پردگی لباس کا ساتر نہ ہونا باریک ہونا یا بہت ٹائٹ ہونا کسی بھی قسم کی فوہش گفتگو کا یا اپنے سر کو کھلا رکھنا یہ ساری چیزیں بے پردگی اور میں اور رفس کے کاموں میں آتی ہیں ان سب چیزوں سے سے ازدواجی تعلق سے بھی احرام کی حالت میں اللہ رب العالمین نے پرہیز کا حکم دیا اگر ازدواجی تعلق قائم کیا جاتا ہے تو حج ہی باطل ہو جاتا ہے اب رفس کی میں عنوان سے جو چیزیں آئی ہم دورانے حج کی تربیت میں بار بار اس بات کی طرف متوجہ ہوتے بھی رہے کراتے بھی رہے کہ اللہ رب العالمین نے بحثیت خواتین ہمیں حیا اور حجاب کا حکم دیا اور باقاعدہ قرآن کی آیت میں اللہ رب العالمین کا یہ حکم موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مومن اپنی متحراد سے اپنی بیویوں سے اور مومن عورتوں سے اور بالخصوص کہہ دیجئے کہ وہ اپنے آپ کو جب گھروں سے نکلا کریں تو اپنے آپ کو اونیوں سے ڈھانپ لیا کریں اپنے چہروں کو ڈھانپ لیا کریں تاکہ وہ پہچان لی جائے کہ وہ مومن عورت ہے اور ستائی نہ جائیں سورہ اذاب کی آیت میں یہ بات موجود ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین کا حکم صرف حج کے دوران ہی نہیں بلکہ پوری زندگی مسلمان عورت کے لیے اس کا شعار حیا اور حجاب کو قرار دیا گیا اور اللہ رب العالمین نے اس کو یہ حکم دے کر بہت پیارے انداز میں محبت بھرے انداز میں یہ بات بھی بتا دی کہ یہ حیا یہ حجاب مومن عورت کی شناخت ہے اس کی پہچان ہے اور اس سے نہ صرف یہ کہ اس کے وقار میں اور اس کی پہچان اس کی علامت اس کی حیا اور حجاب بن جاتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ معاشرے میں جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو چونکہ اس کی شناخت ایک مسلم عورت کی پہچان کے ساتھ اس کے حجاب اور حیا کے ساتھ ہوتی ہے تو ستائی نہیں جائے گی یعنی شیطان کہیں سے بھی اس کے لیے کوئی راستہ نہ نکال پائے گا اس لیے بہت پیارے انداز میں رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا اور ہمارے لیے یہ بہت اہم ہے کہ ہم بالخصوص دوران حج یہاں سے سفر حج جب باندھتے ہیں تو فورن ہی ابایا اور اسکاف ہمارا ہماری پہچان بن جاتا ہے تو اس کا کے حوالے سے ہم اپنی تیاری یہی سے, سے دعا دعا حیا اور حجاب کا خیال نہیں رکھتے تھے لیکن اب اس حج کے ذریعے رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرما رہا ہے تو ہم ضرور کوشش یہ کریں گے کہ حج ہی کے دوران نہیں بلکہ زندگی کی اب آخری سانس تک اس حج مبرور کی حفاظت کے لیے اپنی اس حیا اور حجاب کو کا اپنی سطر پوشی کا پورا پورا خیال رکھیں گے تاکہ اللہ رب العالمین جو حج کے دوران ہمیں اپنی رضا مندی عطا فرما رہا ہے وہ زندگی کی آخری سانس تک ہم سے راضی رہے ہم اور ہم اس سے راضی اور وہ ہم سے راضی رہے تو رفس کے حوالے سے جو تمام چیزیں آئیں انشاءاللہ ان سب سے آپ سب جو پوری کوشش کریں گے کہ لباس بھی ہمارا باہیا اور با ہو اور ہماری گفتگو بھی پاکیزہ ہو ہماری افعال ایسے ہوں جو سب کو حیا اور حجاب کی طرف متوجہ کرنے والے ہوں کسی قسم کی بےکیائی کا نہ ہماری زبان سے نہ ہمارے اپنے لباس سے اور نہ ہمارے اعمال سے اس کا کوئی کسی قسم کا سدور نہ ہو دوسری چیز فسق ہے جس سے ہمیں بچنا ہے اور اس فسق میں ہر قسم کی نافرمانی آ جاتی ہے کہ اللہ جو اللہ رب العالمین نے فران پاک میں جس کو گناہ قرار دیا ان سے ہمیں بچنا ہے بالخصوص اخلاقی اعتبار سے ہم غور کرتے ہیں تو غیبت ہے جھوٹ ہے چوری ہے ریاکاری ہے دکھاوا ہے فضول گوئی ہے کسی کا مذاق اڑانا ہے کسی کی حق تلفی کرنا ہے کسی کو اشارے یا کنائے میں کوئی لان تان کرنا کوئی نا کی بات کرنا کس, کسی بھی قسم کی کوئی خیانت کرنا یا اپنے فرائض سے کسی قسم کی بھی کوئی غفلت اور کوتا کرنا یہ سب چیزیں ٹیسٹ میں آ جاتی ہیں جو نافرمانی اللہ کی نافرمانی کہلاتی ہے ان سب سے وہاں ہمیں بچنا ہے کسی قسم کا کوئی بخص اور کینا جو یہاں سے ہم صاف ہو کر پاک صاف ہو کر ہم نے ارادہ کر لیا کہ یہاں بندوں کے ساتھ بھی معاملات کو اپنے درست کر کے جائیں گے تو وہاں بھی دوران حج بھی ہمیں ان سب باتوں سے پرہیز کرنا ہے کہ کسی قسم کی کسی کی غیبت نہ ہو غیبت کو زنا سے بھی بدتر گنا قرار دیا گیا ہے تو کوئی اس طرح کا کام نہ ہو کسی قسم کی کوئی جھوٹ نہ ہو اس لیے کہ جھوٹ جو ہے وہ بدترین گناہ ہے اور منافقین کی نشانیوں میں سے اس کو قرار دیا گیا ہے کہ جو جھوٹ ہے اور اسی طرح سے بدگمانی ہے کسی کے متعلق بدگمانی گمانی نہ کریں ہمیشہ ہر ایک کے لیے خوشگوانی رکھیں اور کسی قسم کی کوئی ہماری وہاں پر پورے حج کے دوران ہم اخلاص نیت اور عمل کے ساتھ اپنا پورا حج کریں کوئی ریاکاری کوئی نمود و نمائش کوئی دکھاوا نہ اور صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا مقصود ہوگا تو انشاءاللہ اللہ کسی قسم کی کوئی فضول کوئی بھی وہاں نہیں ہوگی کسی قسم اڑانے کا عمل نہیں ہوگا کوئی نا کا کام ہم وہاں نہیں کر پائیں گے کوئی خیانت ہم نہیں کریں گے کسی کی حق تلفی نہیں کریں گے بلکہ اس سے پلٹ کر ہم پورے کے پورے مسلم بنتے ہوئے اچھے اخلاق اور کردار کا مظاہرہ اثار کا صبر کا امانت اور بیانت کا اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینے کا اپنے کم پر راضی ہو جانا اور دوسروں کو انتخاب دینے کی وہاں کوشش کرنا اپنے فرائض سے ہر کس قفلت اور کوتاہی نہ برتنا بلکہ اپنے ساتھ دائیں بائیں جتنی حاجی بہنیں ہمارے ساتھ موجود ہوں سب کو ان کی فرائض کی طرف محبت اور پیار سے متوجہ کرنے والے بن جائیں ہر ایک کو اللہ کی نافرمانی سے بچانے والے بنے مگر بہت محبت اور نرمی کے ساتھ اس لیے کہ جسے نرم کوئی ملی اسے ساری خیر مل گئی اور جو نرمی سے محروم رہا وہ تو ساری خیر اور بھلائی سے ہی محروم رہ گیا تو بہت نرمی کے ساتھ محبت کے ساتھ دائیں بائیں سب کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا خود بھی بچنا اور سب کو بچانا ہے خود بھی چھوٹے اور بڑے ہر قسم کے گناہ سے بچنا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی طرف متوجہ کرنا ہے اور اسی طرح تیسری چیز جس سے پرہیز کرنے کا حکم دیا گیا کہ بلا جدال جدال نہیں کرنا جھگڑا نہیں کرنا کسی قسم کا کوئی لڑائی جھگڑا ہماری ذات سے اس کا کوئی سدور نہ ہو ہر جگہ درگزر کا معاملہ ہو اپو کا معاملہ ہو محبت اور خیر خواہی کا معاملہ ہو اور اس کی وجوہات عموماً جو لڑائی وہاں اس کے حوالے سے جو متوجہ کیا گیا تو ظاہر گھر سے دور ہوتے ہیں وسائل بھی بہت محدود ہوتے ہیں آ, گھر سے دوری کے سوا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کوئی کہیں نہ کہیں کوئی سختی آ جاتی ہے تنگی آ جاتی ہے یا خود غرضی آ جاتی ہے تو ان سب چیزوں سے وہاں بچنا ہے کوئی نفس پرستی آ جائے ہے نا, نا تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ کوئی ایسا عمل ہم سے صدور نہ ہو کہ جس جو جدال کے زمن میں آتا ہو کوئی جھگڑے کا معاملہ کہیں ہو بھی رہا ہو تو ہمیں بڑھ کر اس جنگ جدل کو اس جھگڑے کو دور کرنا ہے بلکہ اپنا حصہ ڈالنا ہے مصالحت کروانی ہے خیر خواہی کے ساتھ دو مومن بہن, بہنوں کے درمیان یا کسی گروپ کے حوالے سے کوئی کسی قسم کا ہم جھگڑا ہوتے ہوئے دیکھیں تو ہمیں بڑھ کر صلح و صفائی کرنی ہے ہر کس ہر کس اس جھگڑے کا حصہ نہیں بننا بلکہ اس جھگڑے سے نکالنے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی حج مبرور عطا فرمائے اور ہمارے ساتھ ساتھ جو دائیں بائیں جتنے بھی لوگ ہیں انہیں بھی حج مبرور نصیب فرمائے پھر بہت اہم چیز یہ بھی ہے کہ موبائل فون کے بھی بیجا استعمال سے ہمیں پرہیز کرنا ہے اس لیے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی محبت میں اللہ کی قربت کے لیے وہاں جا رہے ہیں گناہوں سے پاک ہونے جا رہے ہیں تو بیجا سیلفیوں کے استعمال کے لیے موبائل فون کے استعمال سے پرہیز کریں کہ یہ بھی اس لمحے ہمارے اللہ سے محبت اور قربت میں شرک کا ذریعہ بن جاتی ہے تو ہم اس کے استعمال سے گریز کریں پرہیز کریں صرف اسی وقت اس کا استعمال کریں کہ جب ہمیں کوئی پرمٹ لینا ہے کوئی ضروری ہمارے رابطوں کی شکل ہے ہمارے گھر والوں کے درمیان ہے تب اس موبائل فون کے استعمال کو ہم جو ہے وہ جائز اپنے لیے سمجھے باقی اوقات میں پوری کوشش ہو کہ موبائل فون کا استعمال ہرگز نہ ہو کیونکہ یہ رکاوٹ بنتا ہے ہمارے اور ہمارے اللہ کے قربت کے درمیان ہمارے اللہ سے محبت اور اللہ سے ملاقات اور اللہ سے گفتگو کے درمیان یہ موبائل جو ہے وہ رکاوٹ بن جاتا ہے تو اس سے ہمیں پرہیز کرنا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ ہمیں جو ہمارے حج کو خراب کرنے کا سبب بن سکتی ہیں ہمارے حج مغرور کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی ہیں ہمیں حج تحقیقت ایسے ہی کرنا ہے جس طرح اللہ کا حکم ہے اور اللہ نے جس طرح قرآن میں کہہ دیا کہ جس طرح اور دیگر چیزوں کی تیاری کی جا رہی ہے وہاں پر بھی لمحہ لمحہ و تزب و خیرت تقوی. زادے تقوا زیادہ راز ساتھ لے جاؤ اور بہترین زاد راز زمانۂ سفر بہترین کیا ہے اللہ کی نافرمانی سے بچنا اللہ کا تقوا کہلاتا ہے نافرمانی سے گریز کرنا نافرمانی سے قدم قدم پر بچنا در حقیقت تقوا کہلاتا ہے تو اللہ سے یہ دعا کہ اللہ ہم حج جیسی عبادت کے ذریعے رب العالمین قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرمائے اور ہم ہر قسم کے جدل سے بھی بچیں اور ہر قسم کی اللہ کی نافرمانی سے ہم پورے حج میں پرہیز کرنے والے ہوں اس لیے کہ رب العالمین سے ہم اس بات ہی کی خواہش رکھتے ہیں کہ جب ہم لوٹیں اور جب ہم حج سے لوٹیں تو اس حال میں ہی لوٹیں گے جیسا کہ اللہ کے نبی وسلم نے یہ بات فرما دی کہ جو شخص بیت اللہ کی زیارت کے لئے یا پھر اس نے نہ کوئی پہنچ بات کی اور شیوانی فیل کیا اور نہ اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام کیا تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو کر لوٹے گا جیسا پاک صاحب وہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا تو اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے بالخصوص ہماری کوشش کیا ہوگی کہ ان پورا حج ہمارا حج مبرور بنے پورے حج کے دوران ہمیں بہت بڑھ کر اللہ کا ذکر کرنا ہے اللہ کی کو یاد رکھنا ہے اللہ کی اس کا ذکر ہماری زبان سے بھی ہو ہمارے اخلاق سے بھی ہو ہمارے اعمال سے بھی اس کا ہو ہردم ذکر فکر میں اللہ کی ہماری زندگی گزرے قدم قدم پر جہاں احرام کی نیت کر لی گئی احرام پہنا اور نیت کی اور اس کے بعد سے تلبیہ کے الفاظ در حقیقت اللہ رب العالمین کی کو پکارنے کے یہ جو الفاظ ہیں کہ لبئی کا لاہ لب لبئی کا لا شریق البئی ملک لا شریق کہ اللہ رب العالمین سے یہ جو دعا کی جاتی ہے کہ اللہ حاضر ہوں میں تیری پکار پر اللہ میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں اور حقیقت یہ ہے کہ حمد اور شکر کا مستحق بھی اللہ آپ ہے احسان اور انعام بھی تیرھا آپ ہی کا ہے بادشاہی پر اقتدار بھی آپ ہی کا حق ہے اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں بار بار ہم جب اس بات کا اظہار اور اقرار کرتے ہیں اپنے, آپ, اپنے اور اپنے رب کے درمیان کی ساری رکاوٹیں ختم کر دی جاتی ہیں اور اللہ ہوتا ہے اور اللہ کے بندے اور اللہ کے محبوب بننے میں کوئی فاصلہ نہیں باقی رہ جاتا اس لیے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ ہم اس پورے عرصے میں کثرت سے اللہ کا کو یاد رکھنے والے ہوں اللہ کا ذکر طلبیا کی شکل میں اور اللہ کا ذکر دیگر اسکار کی شکل میں ہم کسرت سے کرنے والے ہوں اللہ سے اپنی معافیوں کی درخواست کرنے والے ہوں اللہ نمائن کے اللہ آپ بخشنے والے مہربان ہے آپ ہمیں معاف فرما دیجئے اللہ سے افو درگزر کی درخواست اللہ افو دنیا, کے دنیا اور آخرت میں آپ کی آفیت کے طلبگار ہیں آپ ہمیں ہم سے افو درگزر کا معاملہ کیجئے پورے حج میں پوری کوشش ہو کہ ہم توبہ اور استغفار تلبیہ ذکر تحلیل تکبیر اللہ کی کسرت سے بیان کرنے والے ہوں اور دائیں بائیں سب کو متوجہ کرنے والے ہوں کہیں کوئی عمل اگر کسی بھی اللہ کی نافرمانی کا اگر ہم دیکھنے والے ہوں تو فوراً ان کو متوجہ کرنے والے ہم بن جائیں اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے حج کو حج مبرور بنائے ہمارا ہماری تمام عبادات کا مرکز و محور صرف اللہ کی رضا ہو ان سلاتی و نسخی و محیا وہ مماتل اللہ رب العالمین کا ہم پیکر بن جائیں کہ اللہ میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا اور مناسک ادا کر رہی ہوں اللہ وہ سب کے سب صرف اور صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے ہیں. اللہ میری پوری زندگی اپنی رضا کے کاموں میں گزارنے کی مجھے توفیقہ فرما اللہ سے کثرت سے یہ دعائیں کر کے یہاں سے بھی جائیے اس لیے کہ یہ حق کی راہ ہے یہ راہ حق ہے سمل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر قدم قدم پر آپ کے ساتھ شیطان وہاں بھی موجود ہوگا جیسا کہ یہاں ہوتا ہے قدم قدم پر بہلائے گا اس لائے گا اور آپ کی توجہ دائیں بائیں کرے گا لیکن آپ کو در حقیقت اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے تلبیہ کے الفاظ ذکر کے الفاظ کثرت سے ادا کرتے رہنا ہے اللہ کی یاد کو اپنے دل کے اندر بسا لینا اور اللہ کی نافرمانی سے قدم قدم پر پرہیز کرنا ہے وہ رفس کی شکل میں ہو یا فص کی ہو یا جدال کی ہو ہر قسم کے اخلاق سے, سے اپنے اعمال سے اپنی کسی گفتگو کسی چیز سے کوئی ایسا عمل ہم سے سرزد نہ ہو جو اللہ کی نافرمانی پر مبنی ہو اللہ رب العالمین آپ سب کو حج مغر نصیب فرمائے اللہ رب العالمین ہم سب کو بار بار اور عمروں کی توفیق نصیب فرمائے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنے جو ہمیں ہماری اللہ سے قربت کا ذریعہ بنے جو ہمیں اللہ کے پسندیدہ بندہ بنانے کی, کی کا ذریعہ بن جائیں آمین یا رب جزاک اللہ خیر اللہ سے اس